ملا بانگ ابن حسین کہتے ہیں کنتو علی ام سعد بنت الربی میں ام سعد بنت الربی کے پاس قرآن شریف پڑھا کرتا تھا وکانت یتیمتن فی ہجر ابی بکر اور وہ یتیم تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کی پرورش میں تھی فقارا تو میں نے پڑھا ولزینہ آ قدت تو انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہا لا تکرا ولزینہ آ قدت امانکم و لذینہ نہ پڑھو بلکہ عقادت پڑھو سراسی مجرد سے آ یہ تو باب مفاعلت سے ہے آدہ آقدتن یہ نہ پڑھو بلکہ عقدت سلاسی مجرد سے پڑھو انما نزلت فی ابی بکرن و ابن ہی عبد الرحمن ہی اول اسلام یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر کے بارے میں جس وقت انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا فالفا ابو بکر اللہ عور تو ابو بکر نے قسم کھائی کہ اس کو وارث نہیں بنائیں گے تباہی میں دین پایا گیا نا فلم اسلم پھر جب وہ مسلمان ہو گئے تو امرح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا وہ ان کو اس کا حصہ دیں یہ امساد نے کیوں ٹوکا انہوں نے یہ قصہ بیان کیا کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب ان کے بیٹے عبد الرحمان نے اسلام لانے سے انکار کیا اور اپنے کفر ہی پر باقی رہنے کو کہا تو اس وقت حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی تھی کہ وارث نہیں ہونے دیں گے اپنا بعد میں جب اسلام لائے کیسے اسلام لائے وہ اگلا جملہ بتا رہا ہے بہرحو اسلام لائے تو تباہ نے دینے ختم ہو گیا اتحاد ملت ہو گیا یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان مسلمان مسلمان کا تو وارث ہوتا ہی ہے تو آپ نے یہ فرمایا اب یہ صنعت دیکھیے حدسنا احمد بن حنبل و عبدالعزیز بن الحیہ المانا دونوں کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مضمون ایک ہے تو امام ابو داود کے جو دوسرے استاد ہیں یہاں تک تو دونوں نے ایسا طور پر روایت کیا لیکن جو دوسرے استاد ہیں عبد العزیز اب نے انہوں نے کچھ زائد روایت کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ زیادہ عبد العزیز عبد العزیز نے مزید روایت کیا کہ فاما اسلم حتہ حامالا السلامی بعد جانچ عبد الرحمان اب بکر اسلام نہیں لائے یہاں تک کہ انہوں نے یہاں تک کہ وہ اسلام پر حملہ آور ہوئے تلوار سے چرانچی غزو بدر کے اندر وہ مشرقین کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑے اور اس کے علاوہ اور لڑائیوں میں بھی وہ مشرقین کے ساتھ ہی رہے ایک تو یہ جب حملہ پڑھا جائے معروف سمجھ گئے نا اور اگر مجہور پڑھا جائے ہومیلا الاسلامی بس فما اسلم وہ اسلام نہیں لائے یہاں تک کہ وہ اسلام پر مجبور ہوئے تلوار سے یعنی مسلمانوں کی قوت اور اسی طریقے سے ان کے غلبے سے انہوں نے دیکھا کہ غزو بدر کے اندر مشرقین کے ستر آدمی قتل کیے گئے اور ستر ہی قید ہوئے اسی طرح اور لڑائیوں میں بھی انہوں نے دیکھا کہ اسلام اور مسلمین غالب ہوتے جا رہے ہیں تو پتہ مکہ سے کچھ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تو تلوار سے مجبور ہونے کا یہ ملتوا سے مرا طاقت ہے مسلمانوں کی طاقت اور غلبے سے وہ مجبور ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا پڑھیے لذین آمن و حاجر و جہاد بے اموالحم و الخسم جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی پیش کی ایک تو یہ ہوئے مہاجرین مسلمان مہاجرین آگے و لدینہ آؤ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی یہ کون ہوئے انصار پولا کا, کا باز اولیاء اولیا اوبازی ایک دوسرے کے وارث ہیں ایک دوسرے کے وارث ہیں اور آگے ہے ان کا جنہوں نے ہجرت نہیں کی جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کے بارے میں جو ہے اگلی آئے کے اندر کہا گیا کہ ان کا مسلمانوں کی میرا سے کوئی تعلق ان مہاجرین یا انصار کی میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی کو حضرت عبداللہ عباس بیان فرما پر ہیں حضرت ابن آباد سے روایت ہے والذین آمنو و ایک یہ ہوئے دوسرے والذین لذینہ ولم و یہ دو الگ الگ ہوئے چورانچے ہجرت مہاجرین اور غیر مہاجرین ان کے درمیان توارس نہیں تھا فکان الرابیو لا یل سے آرابی گاؤں والا جو اسلام لا کر کے اپنی جگہ پڑا رہا اس نے ہجرت نہیں کی لا یریس المہاجرہ وہ مہاجر کا رشتہ دار نہیں ہوتا تھا اگرچہ مہاجر کا وارث نہیں ہوتا تھا اگرچہ رشتہ دار ہی ہو ولا یسول المہاجر اور ایسے ہی مہاجر بھی اس کا وارث نہیں ہوتا تھا اگرچہ رشتے دار ہی ہو تو گیا تبارف جو تھا وہ اسلام اور ہجرت کی بنیاد پر تبارف جو تھا وہ اسلام اور ہجرت کی بنیاد پر رشتے داری کی بنیاد پر نہیں تھا خط اہا پس اس عائد کو منسوخ کر دیا کس نے بتایا وہ اول الاحمباز اولا باز نے کہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں سمجھے نہیں یہ بتانا چاہیے پہلے توارث جو ہے اسلام اور ہجرت کی بنیاد پر تھا رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں تھا اور بعد میں توارث کی بنیاد رشتہ داری کو قرار دیا گیا کہ اول الاحام عباد ہوں اولا چلیے حالف قسم کے معنی میں آتا ہے اور قسم کے معنی میں جو لفظ آتا ہے اس کو تین طرح پڑھا گیا ہے حلف حلف اور حلف لام کے کسرے کے ساتھ یہاں یہ حلف ہے لیکن قسم کے معنی میں نہیں بلکہ معاہدہ کے معنی میں بابل فل حلف زمانے جاہلیت کے معاہدے کے بیان میں جاہلیت کے اندر معاہدہ اور دوستی عام طور سے قتل وطار خوریزی اور ظلم کے اوپر ہوا کرتی تھی جیسے مختلف قبیلوں نے مل کر کے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ کی بنو حاشم کو مکہ سے نکال کر باہر کر دیں گے چونچے دو سال تک بنو ہاشم کہاں رہے شیب ابھی طالب کے اندر تو حدیث میں فرمایا گیا اللہ حلفا فی الاسلام اسلام میں ظلم اور قتل و قتال کے اوپر معاہدے کی گنجائش نہیں ہے آگے زمان جالیت میں جائز چیزوں پر بھی قبائل کے معاہدے ہوتے تھے مثلا مظلوم کی مدد کرنے کے اسی طریقے سے رفاہ عام کا کام کرنا جسے سارے انسانوں کو نفع پہنچے ایسے کاموں پر بھی معاہدے ہوتے تھے تو اس کے بارے میں کہا وہ ایمفن کانف الجاہلی اور زمانے زمان جاہلیت کے جو معاہدے جائز حقوق کے اوپر ہوتے تھے اسلام اس کا مخالف نہیں بلکہ لم جدید اسلام اللہ شدتا اسلام میں تو اس میں اسلام تو اس میں مضبوطی ہی پیدا کرتا ہے اسلام تو اس میں مضبوطی ہی پیدا کرتا ہے اور اگر تو ایک حلف کی نفی ہے اور ایک حلف کا اسبات ہے اور اگر پہلا جو حلف ہے لا الفاف الاسلام اسے بھی جائز حقوق کے اوپر معاہدہ مراد لیا جائے تب معنی ہوں گے کہ لا الفاف الاسلام یعنی اسلام کے اندر جائز حقوق کے اوپر معاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام تو خود ہی اس کی تاکید کرتا ہے چلیے <تصفح> انس ابن مالک فرماتے تھے حالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَلم بین المہادرینہ والانصار فی دارین فقیلا لہ حضرت سے کہا گیا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حالفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہدر والانصار حالانکہ اللہ کے رسول صلی صاحب فرمایا کہ اللہ فی الاسلام اسلام میں حلف کی اور معدے کی گنجائش نہیں پکارا تو حضرت فرمایا ہالفا رسول اللہ صاحب صاحب بین المہاجرین والانصار فی دارنا دو مرتبہ یا تین مرتبہ اسی طرح سے کہا سائل کے سوال کا جواب نہیں دیا بار بار یہ جملہ دوہراتے دو رہے کہ شاید جو ہے سائل غور کر کے کچھ سمجھ لے یہاں <خصف> <خصف> <خصف> <خصف> حالفا رسول اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار جو فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کرائی بھائی چارہ قائم کیا یہ مطلب ہے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ دوسرے کسی انصاری کے ہاتھ میں دیا کہ تم دونوں بھائی ہو دوسرے مہاجر کا ہاتھ پکڑا اور کسی انصاری کے ہاتھ میں دیا کہ تم دونوں بھائی ہو یہ یہاں مراد ہے اور جو لا لاہل ففل اسلام فرمایا تو اس سے مراد کیا ہے کہ زمانے جاہلیت کے ان معاہدوں کی نفی ہے جو معاہدے قتل و خطال پر اور کسی کے اوپر ظلم کرنے پر ہوا کرتے تھے دونوں میں کوئی تعرض نہیں پڑھیے بابن بابل فل مر من تریسمندی زہدیا قاتل عمد کے اوپر قصاص واجب ہے تو آپ جانتے ہیں اور قاتل عمد کے علاوہ قتل خطا بھی ہے شب عمد بھی ہے اس میں جو ہے دیت واجب ہوتی ہے تو دیت کیا ہے یہ قتل کا مالی معاوضہ قتل کا مالی معاوضہ اور وہ کیا ہے سو اونٹ ہے وہ بھی چار قسم کے ہوں یعنی پچیس بنت مخاص پچیس بنت لبون پچیس حکہ پچیس جزا یہ سب نام عمر کے حساب سے اونٹوں کے ہیں کتاب الزکات کے اندر آپ پڑ چکے ہیں سمجھ گئے نا تو اصل تو دیت میں اونٹ ہی ہے اور اگر اونٹ کے بجائے نقدی اگر دینا چاہے سونا چاندی سے تو پھر اگر سونا دینا چاہتا ہے تو ایک ہزار اشرفی دینار اور چاندی سے دینا چاہتا ہے تو دس ہزار درہم سمجھے نا ایک ہزار دینار یا دس ہزار درہم لیکن اصل وہی ہے دیت کے اندر اونٹ ہی کیونکہ آپ نے ایک ہزار دینار کے بجائے چار سو دینار بھی دلایا ہے اس وقت سو اونٹوں کی یہی قیمت رہی ہوگی سمجھ گئے نہیں اور اونٹ نہیں ہے گائے ہیں تو آپ نے دو سو, دو سو گائے دلوائی ہیں اور اگر گائے بھی نہیں ہے تو ایسے لوگوں بعض لوگوں سے دو ہزار بکریاں دلوائی ہیں تو معیار کیا ہے معیار تو اونٹ ہی ہیں جب آپ نے ایک ہزار کے بجائے چار سو دینار دلائے ہیں تو سو اونٹوں کی یہی قیمت رہی ہوگی اسی طریقے سے چار ہزار دلہن دلوائے اونٹوں کی یہی قیمت رہے ہوگی اور سو اونٹوں کے جگہ پر دو سو گائے دلوئیں تو سو اونٹوں کی یہی قیمت رہے ہوگی دو ہزار بکریاں دلوائیں تو سو اونٹوں کی قیمت یہی رہے ہوگی جیسے آپ جو ہے دکات نکالتے ہیں سونے اور چاندی کی اور دیورات کی تو چالیسواں حصہ نکلتا ہے اس کی آپ قیمت ہی تو لگاتے ہیں تو وہ تقویم کی وجہ سے ہے ایسا بہرحال تو جیسے قاتل خطا ہے آپ نے سراجی موانے اس کے اندر پڑھا قتل کی قسمیں پڑھی قتل احمد ہے شب احمد ہے قتل خطہ ہے اور قتل خطا کی جو ہے دو قسمیں آپ نے پڑھی خطا فل فلفیل اور خطا فلقست خطا فلفیل نشانہ چوک جانا خطا فلفیل نشانہ چوکنا yani نشانہ لگایا تھا کسی شکار پر کہ ایک دم اچانک جو ہے کوئی آدمی نکل پڑا بیچ میں اور اس کو لگ گئی گولی تو اس کو کہتی نشانہ چوکنا اور دوسرے کیا ہے خطا فلقست سمجھنے میں غلطی आदमी को जो है शिकार समझ लिया समझे शिकार की तलाश में था घनी झाड़ी थी पत्तों में खड़खड़ाहट हुई बैठकर झांका हां कुछ हिल रहा है लाल लाल नजर आ रहा है मार दिया दौड़ा गया शिकार को उठाने के लिए देखा कि एक आदमी लाल शाल ओढ़े हुए लथ पड़ा है और बगल में जो है पानी भरा लोटा रखा हुआ है وہ بیچارہ گیا تھا قسائے حاجت کے لی اس کو ہرن سمجھ کر کے مار دیا تو یہ خطا فل فیل کہیں گے وہ خطا فل سمجھنے میں غلطی کہ آدمی کو شکار سمجھ لیا دونوں صورتوں کے اندر دیت ہے اور وہ دیت جو کہ سو اونٹ ہے کس پر ایک اونٹ تو بیچارے کے گھر ہے نہیں ایک وہ جس, جس سے یہ غلطی سے یہ قتل واقع ہو گیا ایک اونٹ تو اس کے گھر ہی نہیں ہو سکتا بکری بھی نہ ہو کہاں سے لائے سو اونٹ دیت ادا کرے تو یہ دکیلا پروازی میں آکیلا یعنی اس کی مددگار برادری اصبا اسے سمجھیے کہ اس کے جو اصبا ہو سکتے ہیں آہ, وہ بھوگتے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جائے تو ہم سمیٹے تو پہلے لاؤ ادا کرو بعد میں سمیٹنا اس میں عورت کا جو ہے کوئی حصہ نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے تھے کہ مقتول کی دیت میں سے مقتول کی بیوی کو نہیں ملے گا مقتول کی دیت میں سے مقتول کی بیوی کو نہیں ملے گا اور کیونکہ ان کے سامنے کوئی نس نہیں تھی اور جب نس نہ ہو تو اشتہار کریں گے انہوں نے بھی اشتہار کیا تھا اور اشتہار یہی کہتا ہے کہ مقبول کی دیت میں سے اس کی بیوی کو نہ ملے کیوں میراث کا تعلق کس سے ہوتا ہے ترکہ سے ہوتا ہے نا کس کو کہتے ہیں ترکہ کس کو کہتے ہیں میں کا چھوڑا ہوا وہ مال کہ جس کا وہ مرتے دم تک مالک رہا ہو تو دیت کا وہ مرتے دم تک مالک تھا یا مرنے کے بعد نیت آئی مرنے کے بعد یت آئی نا تو ترکا تو ہی نہیں کہ بطور اس کو تقسیم کیا جائے اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقتول کی بیوی کو دیت میں سے کچھ نہیں دیا تھا باب من فلم تاریخ اس بات کام کہ عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے میراث پائے گی عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے وارث ہوگی حضرت عمر ابن خطاب فرماتے تھے کہ ادیت لل آقلا دیت عقل یعنی مقتول کے اصبا کے لیے والا تریس المرعۃ اور عورت اپنے مقبول شوہر کی دیت میں سے کچھ کچ بھی حصے کا وارث نہیں ہوگی حتیٰ کال الحظہق ابن سفیان یہاں تک کہ ان سے زحاک ابن سفیان نے کہا کہ کتبہ الیہ رسول اللہ صلّم انور رس امراط اشیم اسبابی مندیت زو دیا یہ اشم زبابی کا جو ہے قتل ہو گیا تھا غلطی سے تو قاتل کے اوپر اس کی دیت واجب ہوئی تھی تو انہوں نے بھی زہاک نے سفیان نے دیت نہیں دی تھی تو کہتے ہیں زہاک نے سفیان کہ مجھے اللہ کے رسول وسلم نے یہ لکھوا کر بھیجا تھا اشم زبابی کی عورت کو اس کے شوہر کی دیت میں سے میراث دے دو جب انہوں نے یہ سنایا فا آ امرو تو حضرت اب نس نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی اشتہاری رائے سے کی مقتول کی بیوی کو اس کی دیت میں سے حصہ نہیں ملے گا رجوع کر لیا یہ جہاں ابن سفیان کون ہے قال احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بحاد الحدیث احمد بن صالح کہتے ہیں کہ ہم سے عبد الرزاق نے یہی حدیث بیان کی ان معمر ان, ان زہری ان سعید ان کے طریق پر وقال کالا او نو انہوں اس حدیث میں یہ بھی بتلا کہ کانن نبی وسلم استحم الح الآب کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کن کو زحاق ابن سفیان کو عامل بنایا تھا آراب پر یعنی ان گاؤں والوں پر جنہوں نے اسلام قبول کر کے پھر ہجرت نہیں کی تھی تو زکوٰۃ و سزکات وغیرہ اصول کرنے کے لیے ان کو عامل بنایا تھا پڑھیے قام يا سمو الإمام ابن حفص وعلي و وبه قال حدثنا عبد الله بن على الناشئ عن عليهم وهو مسؤول على غنمي وهو مسؤول عنهم والمرء راعٍ على سے پہلے کتاب الجہاد ہو رہا جہاد میں زمینیں بھی حاصل ہوتی ہیں زمینیں بعض خراجی ہوتی ہیں سالانہ لگان دیا جاتا ہے ان کا بعد اشری ہوتی ہیں کہ ان کی پیداوار کا دسواں حصہ وصول کیا جاتا ہے ان سب کے لیے امیر کی ضرورت ہے جو اس خراج وغیرہ وصول کرے ریکارڈ تیار کرے کہ کہاں کون سی زمین خراجی ہے کون سی زمین اسری ہے وغیرہ وغیرہ تو امیر کی ضرورت ہے لہذا خراج کے ساتھ ساتھ عنوان کے اندر عمارت کو بھی لیا اور جیسے یوں سمجھیے کہ خراج جو ہے زمین کا ٹیکس ہے اور جزیہ یہ جان کا ٹیکس ہے خراج زمین کا ٹیکس ہے اور جزیہ جو ہے جان کا ٹیکس ہے کہ اتنا سالانہ ادا کرو تو اگر اسلام نہیں قبول کرتے اور دارال اسلام میں رہنا چاہتے ہو تو سالانہ اتنا ادا کرو ابو امیر مومن جس کے حق میں جتنا مناسب سمجھے مقرر کر دے کوئی اس میں شرح کی طرف سے کوئی مقدار معین نہیں ہے وہ تو امیر المین و خلیفہ کے دید کے اوپر ہے اسی طریقے سے یہاں فی سے صرف فے ہی نہیں یہ پہلے آپ, آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اگر لڑائی بگڑائی کے بغیر جو ہے کفار سے مال حاصل ہو تو اس کو فے کہتے ہیں اور اگر لڑائی کے بعد حاصل ہو تو اس کو غنیمت کہتے ہیں تو یہاں فے جو ہے صرف فے ہی کے معنی میں نہیں بلکہ عام معنی میں ہے جو غنیمت کو بھی شامل ہے اور غنیمت کا جو ہے خمس نکالا جاتا ہے تو اب یہ بھی ہے کہ اس خمس کا مصرف کیا ہے کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا فے کا کیا حکم ہے یہ سب اسی باب میں بیان کریں گے سب سے پہلے باب بابو ماضم من حق کے رعایا کے ان حقوق کا بیان جو امام پر لازم ہے یا اس بات کا بیان کہ امام کے اوپر رعایا کا حق لازم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول شاثر فرمایا الا یہ اللہ حرف تنبیہ ہے جیسے فون ہاتھ میں لے کر کہتا آلو تو یہ سی آلو را سلام کو گول کر دو کل تم میں سے ہر ایک رئی اور نگہبان ہے وہ کلکم مسول انرعیتی جیسے چرواہا ہوتا ہے تو چرواہے کو مالک نے چرواہ کیوں مقرر کیا ہے تاکہ یہ ان مویشیوں کی حفاظت اور نگرانی کرے اب مان لو بکریوں چراتا تھا اور کسی بکری کو جو ہے بھیڑیا لے گیا تو وہ مالک اس سے بات پوچھ کرے گا نہیں کرے گا کہ بھئی تم کہاں سو رہے تھے کیسے بھیڑیا آیا تم نے دیکھا کہ انہیں بکری کو یہ تو ایسے ہی یہاں پر کہ تم میں سے ہر ایک ری ہے وہ کلو کو مسبول اور تو میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں فل امیر الزیع الناس تو وہ امیر جو لوگوں پر مقرر ہے راین الم وہ گویا ان کا رای ہے وہ وہ مسعول عنم وہ ان کے بارے میں اس سے بات پرس ہوگی اور آدمی رائے ہے اپنے گھر والوں کا اب گھر والوں کا پورے گھر کا گھر کے اندر ماں بھی ہے باپ بھی ہے بیوی بی بھی ہے بچے بھی ہیں سب کے حقوق ہیں کتنے ان کے حقوق ان کے حقوق کے نگہبان ہو ان میں سے کسی کا حق ضائع نہ ہونے دو اگر اس میں کوتا ہوئی تو بات پرس ہوگی اور آدمی رائی ہے اپنے گھر والوں کا اور اس سے بات پھرس ہوگی ان کے بارے میں ایسی بی بیوی رائی ہے اپنے شوہر کے گھر اور شوہر کی اولاد پر اور اس سے بات پرس ہوگی ان سب کے بارے میں غلام رائی ہے اپنے سعید اور اپنے آقا کے مال کا اس سے اس کے بارے میں بات پرس ہوگی غرضے کی تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے بات پرس ہوگی اس کے رعایا کے بارے میں جس کے ماتحت جو بھی ہے وہ ان کا ان ماتحتوں کا رائے ہے اور ان ماتاہتوں کے بھی حقوق ہیں ان کے حقوق کی پوری پوری ادائیگی یہ کیا ہے یہ اس کا فریضہ بنتا ہے چلیے <سؤال> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> بابو ماجا <افی> طلب عمارتی ان <un> حدیثوں کا بیان جو آئی ہیں امارت اور کوئی بھی عہدہ طلب کرنے کے سلسلے میں عبد الرحمان ابن سمورا کہتے ہیں کال علی کال علی رسول اللہ علیہ وسلم یا عبد مجھے اللہ ثمرہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عبد عبدالرحمٰن صلاح لا علی الامارت کبھی جو ہے امارت ہاں امارت, امارت نہ طلب کرنا یعنی کوئی بھی عہدہ طلب نہ کرنا ان کا ان اتیتا ان مسالتیں اس لیے کہ اگر تمہیں عمارت یا کوئی عہدہ دیا گیا مانگنے پر اکیل تفیہ علا نفس کا تو تم حوالے کر دیے جاؤ گے اس عہدے کے اندر اپنے نفس کے اور ان نفسا لمارت البسو وین اوتی طا عنغیر مثلاً اور اگر تمہیں عمارت یا کوئی عہدہ دیا گیا بغیر مانگے ہوئے وہ انتہا تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی سمجھے آ یو تن مادی مجہ ہے اور اگر دیے گئے تم عمارت یا کوئی عہدہ بغیر مانگے تو وہ انتہا تمہاری مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے اس پر پڑھیے وبه قال حدثنا وهد طبيه قال حدثنا عن قال قمنا اسماعيل بن خليل عن عمتي عبد الرحيم بن بدر التبري ان عليه وسلم قال انطلقوا مع على عملك فقال لا ان اقلكم مننا من طلبوا فاتوا ولو حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے دو آدمیوں کے ساتھ گیا نبی علیہ السلام کے پاس انہوں نے مجھ سے کہا کہ حدور کے پاس چلنا ہے اور چلو میں نے چل دیا لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ میں گیا دو آدمیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس جب وہاں پہنچ گئے فتح شاہد عہد ان دونوں میں سے ایک تقریر کرنے لگا آہ. اپنی قابلیت دکھانے کے لیے تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ بہت قابل آدمی ہے سما کا بیان کیا اس نے کہ جی نہ لیتس بنا علی کا ہم دونوں ہیں آپ کے پاس تاکہ آپ ہم سے مدد لے لیں اپنے کسی کام پر یعنی کوئی نوکری دے دیں کوئی عہدہ دے دیں ہم آئے ہیں ہم دونوں آئے آپ کے پاس تاکہ آپ ہماری مدد لے لیں اپنے کسی کام پر فقال اللہ کروں مثلا کولس بھی پھر دوسرے نے بھی اپنے ساتھی جیسی بات کہی یعنی دونوں عہدہ طلب کرنے کے لیے گئے تھے فقالا <demographics> تو آپ نے فرمایا اننا اخوانکم یہ اخوانکم اس میں الف کاٹ دو واؤ کے بعد الف زائد ہے خیانت سے اخوان افالوں کے وزن پر اس میں تفضیل ہے ان اخوانکم اندنا من منتالا بہو ہمارے نزدیک تم میں سب سے زیادہ خائن وہ شخص ہے جو امارت طلب کرے یہ تو ہو گیا آپ کی طرف سے جواب اب حضرت ابو مسافری کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے ہم کو بتایا نہیں تھا اور آپ حضور شاسروں کو بدگمانی ہوگی میرے متعلق کہ یہ شاید سفارشی بن کر کے آئے تھے حالانکہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کیوں جا رہے ہیں ہم بھی چلے آئے ساتھ میں فاتذر ابو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو مسا شرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے معذرت کی وہ اور فرمایا کہ لم عالم لما جا آ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ دونوں کس لیے آئے اس وجہ سے چلا آیا پھر فرماتے ہیں فلم یستا ان بیماں الا شرین آپ نے کسی بھی عمل پر دونوں سے مدد نہیں لی یعنی کہیں کہ کوئی عامل وغیرہ نہیں بنا کوئی عہدہ نہیں دیا حتہ ماتا یہاں تک کہ آپ انتقال کر گئے پڑھیے بابن یو اللہ اس بات کے بیان میں کیا اندھے کو کہیں کا والی بنایا جا سکتا ہے کیا اندھے کو کہیں کا والی اور حاکم بنایا جا سکتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام علی المدینہ مرتیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن ام مختوم نابینا کو خلیفہ بنایا تھا مدینہ کے اوپر دو مرتبہ دو ہی مرتبہ نہیں بلکہ روایات میں آتا ہے حاشی میں بھی جو لکھا ہوا ہے کہ مدینہ پر جب کہیں آپ گزوے میں گئے تو ان کو مقرر کر گئے کہ تم نماز پڑھا تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو جو خلیفہ بنایا تو تازہ کا یا انتظامی امور کا نہیں صرف نماز پڑھانے کا آپ ہوتے تو آج نماز پڑھاتے تھے تو جب آپ جا رہے ہیں باہر تو ان کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا دیا کہ تم نماز پڑھاتے رہنا اور مدینہ سے باہر بھی بعض رضواد کے اندر آپ نے ان کو جو ہے نماز کی امامت کے اندر خلیفہ اپنا بنایا تو کل تیرہ مرتبہ بنایا ہے اور کس وجہ سے ان کی وجہ سے ایک مرتبہ ڈانٹ پڑی تھی نا آبا سا ونجا اولا بس اس کی وجہ سے بس مقام بڑھ گیا ہم تو ان کو سب میرا جو ہے نابینا خالی سمجھتے تھے یہ تو بڑے ہوں سے مقام مرتبہ والے کہ ان کی وجہ سے ذرا کی طرف توجہ نہیں دی تو میرے اوپر ڈانٹ پڑی چلو عامل وعدتنا الوليد وعدتنا ذو الرم محمد على الطب احنا للقاسم يا نبينا الله تعالى من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رباه بالامي فيراجع غير ذلك جعل الوزير سوي انك يلمذكره وينذره يعب ولا تذرو عذرهن بذره اخرى بذره وزر کے معنی کیا ہے بوجھ, وزیر کے معنی بوجھ. تو وزیر کے مان کیا بوجھ اٹھانے والا آدمی جس کا وزیر ہوتا ہے اس کا بوجھ اٹھاتا ہے کیا مطلب اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتا ہے اس وجہ سے وزیر کو وزیر کہا گیا حضرت عائشہ سے دیکار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صاحب فرما ازا اراد اللہ بال امیر جب اللہ کسی امیر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں جا ال وزیرہ صدق تو اس کو جو ہے سچا یعنی مخلص وزیر دے دیتے ہیں کہ ان نسیہ اگر وہ امیر بھول جائے زکرہ تو وہ, امیر وہ وزیر جو ہے امیر کو یاد دلا دے وہ ان اور اگر امیر کو کوئی کام یاد آئے آ تو وزیر اس کی اس امیر کی مدد کرے وحیدہ اراد اللہ بھی غیر عالک اور جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کے ساتھ بھلائی کے علاوہ کا ارادہ کرتے ہیں یا الزیر سُ ان تو اس کو برا وزیر دے دیتے ہیں کہ ان نسیہ اگر وہ امیر بھول جائے لم ذکر تو اس کو یاد نہ دلائے وہ ان اور اگر اسے خود کوئی کام یاد آئے لمیو ان تو اس کی مدد نہ کرے پڑھیے اچھا کیا کسی مسجد میں ترابی مانگ کر لینا اور سفارش کر کے لینا بھی عمارت کی مانگ کر لینے کی طرح ہے یہاں مطلق مانگنے کی ہے مائک کوئی عہدہ ہے